وک البدعاطم غلال وک اللہ غلال عطن <النَّار> الوافی بمافِ صحیح حین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل یہ ایک عظیم کتاب اور اس کے دس مقاصد میں سے تیسرا مقصد العبادات اور العبادات میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے بارہویں کتاب الحج اور حج کی کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں اور پہلی فصل ہے حج کے اعمال اور احکام کے بارے میں اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں ان میں سے تیئیس نمبر باب ٹونٹی تھری باب وہ باب کیا ہے من عرفات میدان عرفات سے واپس آنا میدان عرفات سے آنے پہ لفظ کیا بولا گیا افاظہ کا اور یہ لفظ قرآن حکیم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں سم و منحیت و الناس پھر تم واپس آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے لفظ کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ لوگ آٹھ طریق کو حج کے لیے مکہ سے نکلتے ہیں تو مینہ میں آتے ہیں اور مینا سے واپس مکہ کی طرف نہیں آتے بلکہ آگے چلے جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں میدانی عرفات یعنی کہ نو تاریخ کو میدانی عرفات پہنچ جاتے ہیں پھر الفاظ سے واپسی ہوتی ہے لیکن مزلفہ تک اور پھر دس تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں لوگ مینا اور پھر مکہ پہنچتے ہیں اور آ کے طواف کرتے ہیں تو الفاظ سے جو الفاظ جو ہے وہ سب سے دور جگہ ہے بلکہ حدود حرم سے بھی باہر ہے تو وہاں سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ مکہ کی طرف واپس آتے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے افادہ کا حدیث نمبر 799 سو ننانوے قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری, امام بخاری کا اور امام مسلم کا انعورو تقال روایت ہے جناب عروا سے عروا کون ہے عروا بن زبیر رحیمہ اللہ بہت بڑے تابی اور بہت بڑے فقی بہت بڑے محدث یہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں صحابی کے نام کیا ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے والد شرح مبشرہ میں سے ہیں اور ان کی والدہ کون ہیں جناب اسما جو کہ بیٹی ہیں کس کی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لحاظ سے عروق جو ہیں وہ جناب ابو بکر کے کیا لگے نواسے لگے اور ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں تو یہ ایک صحابی ماں کے بیٹے صحابی باپ کے بیٹے اور بھائی بھی صحابی ہیں نانا بھی صحابی ہیں اور ان کی خالہ جناب عائشہ بھی صحابی صحابی صحابی صحابیہ ہیں تو یہ عروا کہتے ہیں سئیلا اُسامہ توانا جالس کہ اسامہ بن زید بن ہارثہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال ہوا جب میں بیٹھا ہوا تھا اور اسامہ بھی بہت عظیم ہیں کس کے بیٹے ہیں زید بن ہارثہ کے زید بن ہارثہ کون ہیں جن کو نبی علی سعۃ اسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا حتیٰ کہ ان کا نام پڑ گیا تھا زید بن محمد لیکن اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ عت نازل کی کہ ادر آبا ام ہو عند اللہ کہ جن کو تم نے اپنے منھ بولے بیٹے قرار دے لیا ہے وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی طرف کرو تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب زید کی نسبت اپنی طرف کیے ہوئے تھے اللہ کے حکم سے آپ نے ان کی نسبت دوبارہ ان کے باپ کی طرف کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے احکام انبیاء کے نام علی اسلام کے لیے بھی ہیں اور ان کی امت کے لیے بھی ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالی نے کہا ہو کہ میں اپنے نبی کو اس معاملے میں ریت دیتا ہوں وہ زید کو اپنی طرف منسوب کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ یہ کام تر کر دیں اور یقیناً اللہ تعالی نے کچھ امور میں نبی علیہ الساتُ السلام کو استسنا دیا ہے لیکن عام طور پہ اسنا اس نہیں ہے عام طور پہ جو شریعت امت کے لیے ہے وہی وہ نبی کے لیے ہے جو نبی کے لیے وہی وہ امت کے لیے ہے تو پھر ان کا نام کیا پڑ گیا زید بن ہارسہ تو آپ علی السات واللام جناب زید بن ہارثہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے بیٹے اسامہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے دونوں کو کہا جاتا ہے ہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کیا ہے محبوب ہیں بلکہ محبت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کو بھی معلوم تھا کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اسی لیے جب قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی اور آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے تو قریشیوں کے لیے مسئلہ بن گیا کہ قریشی عورت کا ہاتھ کٹے گا تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی یہ ہماری بیستی ہوگی تو آپ اللہ کے رسول سے بات کون کرے کسی میں نہیں ہے تو پھر انہوں نے اسامہ سے بات کی تھی انہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعرن سے کہ آپ ہماری شفاعت کریں تو اسامہ بن زید چونکہ چھوٹی عمر کے تھے ان کی باتوں میں آ گئے شفات کر بیٹھے تو آپ نے اس موقع پر خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ جب ان میں جرم کرنے والا کسی معزز قبیلے سے برادی سے تعلق رکھتا تو اسے معاف کر دیتے چھوڑ دیتے کوئی غریب آدمی ہوتا تو اس کو سزا دیتے میری سگی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹنے سے گریز نہیں, نہیں کروں گا اور آپ نے اسامہ کو مخاطب کر کے کہا تھا فی حد من حدود اللہ اسامہ اللہ کی حدود کے معاملے میں شفاعت کر رہے ہو یعنی کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں شفاعت کی جائے کسی کی بدکاری ثابت ہو جاتی ہے اور قاضی نے کہہ دیا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے تو اس میں شفاعت نہیں کی جائے گی اللہ کی حدود ہیں حدود کے معاملے میں شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید سے سوال ہوا وہ جالس جارش جب کہ میں بیٹھا ہوا تھا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیروفی حجت الوضاعی دفعا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت الداء میں کیسے چر رہے تھے آپ کی رفتار کیا تھی ہی نہ دفعہ جب کہ آپ میدانی عرفات سے مزلفہ کے لیے نکلے میدانی عرفات میں نو طریق کو وقوف کر لینے کے بعد سورج غروب ہو جانے کے بعد جب آپ میدانی عرفات سے نکلے کس جگہ کے لیے مضلفیٰ کے لیے تو آپ کی رفتار کیا تھی کس رفتار سے آپ چل رہے تھے یہ سوال اسامہ بن زید سے ہوا ہے ان سے کیوں ہوا ہے کیونکہ نبی علیہ السّلم کے بہت قریب تھے اور آپ نے حج میں ایک دفعہ ان کو اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا بلکہ میدانی الفاظ سے مدلفہ تک آپ نے ان کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا اسی لیے ان سے یہ سوال ہو رہا ہے یعنی کہ مدانی الفاظ سے مدلفہ کے یہ اس یعنی کہ مرحلے میں آپ کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے تھے اسامہ بن سی تو سوال کیا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے کس چال سے چل رہے تھے حجد الوداع میں ہی نہ دفع جب آپ نکلے کہاں سے نکلے میدان الفاظ سے مطلف کے لیے قالا تو کہا کس نے اسامہ بن زید نے کان یسیر العنق آپ موت دل چال چل رہے تھے عام چال چل رہے تھے ان یعنی کے سوا اونٹنی پہ بیٹھ کے اونٹنی کی رفتار بہت تیز نہیں رکھی آپ نے بلکہ اونٹنی کو عام رفتار سے آپ نے چلنے دیا فضا وجد فج جب آپ پاتے خالی جگہ کھلا میدان نصہ تب آپ کیا کرتے تیز اپنی رفتار تیز کر دیتے جب آپ کھلا میدان پاتے تو پھر آپ اپنی رفتار تیز کر دیتے لیکن عام میں آپ عام رفتار سے چل رہے تھے نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف ہو کسی کو کوئی دھکا لگے اور کسی کو کسی قسم کی اذیت کا سامنا کرنا پڑے قال ہشام ہیشام کہتے ہیں یہ کون ہے یہ کہاں سے آ یہ عروا بن زبیر کے بیٹے ہیشام ہیں جی ہشام بن عروا بن زبیر تو یہ شام کہتے ہیں ون نسو فوقلانق یعنی کہ اس حدیث میں دو لفظ آئے ہیں ایک انق کا اور ایک نسا کا یعنی کہ کیا کہا ہے جناب و سامان پھر سن لیجیے آپ کان یسیرآناقاہ آپ چلتے تھے اناقہ عام رفتار موت رفتار فیدہ وجد فج وطن جب آپ خالی جگہ پاتے کھلا میدان پاتے نسا تو پھر آپ رفتار میں اضافہ کر دیتے تیز چلتے تو لفظ انق بھی آیا نس بھی آیا ہے تو ہشام کہتے ہیں ون نسو فوقل کہ نس جو ہے یعنی کہ وہ چلنے کی آپ کی رفتار جس کے اوپر لفظ نس بولا جاتا ہے وہ انک والی رفتار سے بڑھ کر ہوتی ہے یعنی کہ وہ چال جس کے بارے میں نس کا لفظ بولا جائے وہ اس چال سے بڑھ کر ہے جس کے اوپر انک کا لفظ بولا جائے تو یہ ہے میدان الفاظ سے مزلفہ تک کا آپ کا یعنی کہ چلنا اور آپ کا یہ مرلہ جو آپ نے عبور کیا اور اس بارے میں مزید گفتگو آئندہ احادیث میں آ رہی ہے حدیث نمبر ہے آٹھ سو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری, امام بخاری کا اور امام مسلم کا عالی بن عمر رضی اللہ عنہما قال رویت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قال وہ کہتے ہیں جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء ب جمعین نبی علی صلاحت و السلام نے مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کیا بمعین کہاں مضطلفی میں مضلفہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے جمع تو آپ نے مضطفہ میں مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کیا کل واحد منہما بقام ان میں سے ہر ایک ایک مستقل اقامت کے ساتھ ادا ہوئی یعنی کے مغرب کی نماز کے لیے اقامت الگ کہی گئی اور عشاء, عشاء کی نماز کے لیے الگ اقامت الگ کہی گئی اس کا مطلب اذان ایک تھی اذان ایک اور اقامت دو نمازوں کے لیے الگ الگ ولم یو سب نہ ہوما اور آپ نے ان دو نمازوں کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑھے یعنی کہ مغرب کی سنتیں نہیں پڑی گئیں مغرب کے بعد کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑے گئے ولا اما اور نہ ہی ان میں سے ہر ایک کے بعد کیا مطلب نہ ہی آپ نے ان دونوں کے مابین نفل پڑے اور نہ ہی آپ نے ان دو مادوں میں سے کسی ایک کے بعد نفل پڑے ان کے مغرب کے بعد بھی نفل نہیں پڑے گئے اور عشاء کے بعد بھی نفل نہیں پڑے گئے جی تو سنتے ادا نہیں کی گئیں مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تین رکھتے اور عشاء کی نماز دو رکھتے اور دونوں کو جمع کیا ہے البتہ وطر کی نماز کا کیا ہوگا تو وطر کی نماز ادا کی جائے گی کیونکہ نبی علی السات والسلام وطر کی نماز ترک نہیں کرتے تھے نہ سفر میں نہ ہضر میں تو اس لیے وطر کی نماز اس رات بھی ادا کی جائے گی اس کے علاوہ نوافل ادا کرنے سے گریز کیا جائے گا اس رات سنت یہ ہے کہ حاجی لوگ مزلفہ میں آرام کریں سو جائیں اور اگر کوئی اس رات نبی علیہ السلاۃ کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے نیند پوری کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نیند عبادت بن جائے گی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شیطان ہمیں نبی علیہ السلام کے ارٹ چلاتا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں آپ حج میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مظلفہ کی رات اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اکثر تو خیر میں نہیں کہتا ہے بہت سے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں تجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تلاوت میں لگے ہوتے ہیں اب تلاوت کرنا اچھا کام ہے نماز پڑھنا اچھا کام ہے لیکن اس رات اللہ کے رسول نے کیا کیا وہ اللہ کے رسول جو پوری زندگی ہر رات تجد کی نماز پڑھتے رہے اس رات آپ نے تجد کی نماز نہیں پڑھی بلکہ آرام کیا یہی تو بتا رہے ہیں جناب عبداللہ بن عمر تو اس لیے اس رات کی سنت کیا ہے کہ کیا آپ کریں آرام کریں کیوں اس میں حکمت کیا ہے علماء کے نام بیان کرتے ہیں حکمت یہ ہے کہ آپ نے اگلا دن بہت مصروف گزارنا ہے آپ کو آرام چاہیے کیونکہ آپ نے دس تاریخ کو بہت محنت کرنی ہے یہ رات کون سی ہے دس تاریخ دس تاریخ کی رات آئیے کی رات یہ صبح کیا دن کون سا ہوگا گیارہ نہیں نہیں دس کا ہوگا کیونکہ عربی میں رات جو ہے اس کا تعلق اس دن سے ہوتا ہے جو طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو یعنی کہ مغرب کے وقت سے کون سی رات شروع ہو گئی ہے دس تاریخ کی رات مغرب سے پہلے کیا تاریخ تھی نو تاریخ یام عرفات تو اب قربانی کے دن دس تاریخ کو آپ نے آپ نے ان کے حاجی صاحب نے بہت سے اعمال کو سر انجام دینا ہے اس لیے اس رات آرام کرنا چاہیے حدیث نمبر آٹھ سو ایک اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے امام بخاری رحمہ اللہ عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دفاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کہ وہ واپس آئے نبی علی سات والسلام کے ساتھ کون عبداللہ عباس کب یوم عرفہ عرفات کے دن عرفات کے دن جب آپ سورج غلوب ہونے کے بعد مدان الفاظ سے نکلے مضلفہ آنے کے لیے تو عبداللہ عباس کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا آپ کی سواری پہ نہیں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ فسامی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورا زجر شدید تو نبی علی السلاۃ والسلام نے سنی چیخنے چلانے کی آوازیں وراؤ اپنے پیچھے آپ نے محسوس کیا کہ پیچھے سے چیخنے چلانے کی وادیں آ رہی ہیں اور ڈانٹنے کی وادیں آ رہی ہیں اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں وہ ضرب تن اور آپ نے سنی آواز کس چیز کی ضربر مارنے کی وسع تنل اور اونٹوں کو پکارنے کی واد آپ نے سنی تو یہ ساری آوازیں آپ نے سنی ف اشارہ بسوت تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا پیچھے والے لوگوں کی طرف اور کوڑے سے کیا کہا, کہا آپ نے مخالف رما ائناس لوگو علیہ کم سکون کو لازم پکڑو آرام سے چلو فن البر علیہ سبل اونٹوں کو دوڑانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے یعنی کہ نیکی پھر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ نہ کریں لوگوں کو تکلیف نہ دیں جانور کو تکلیف نہ دیں آرام سے چلیں سکون سے چلیں آج بھی جو لوگ پیدل آ رہے ہوتے ہیں میدانِ الفاظ مطلف کی طرف انہوں نے دوڑیں لگائی ہوتی ہیں تو لیکن دوڑ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ آپ کی دوڑ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ایو الناس اے لوگو علیکم بسکینہ سکون کو لازم پکڑو یعنی کہ آرام سے چلو کسی کو دکا نہ دو فعن البرا بے شک نیکی لئی سبا اونٹوں کو دھڑانا یہ نیکی نہیں ہے تو یہ باب تھا آپ کے میدان الفاظ سے مزلفہ تک آنے کے بارے میں جس سے پتہ چلا کہ مظلفہ میں پہنچ کے مغرب وشا کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں اور دو اقامتیں ہوں گی ایک اذان ہوگی اور ان کے درمیان کوئی نفل نہیں پڑے جائیں گے بعد میں بھی نفل نہیں پڑے جائیں گے البتہ وطر کی نماز پڑھنی چاہیے جیسا کہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ وطر کی نماز ترک نہیں کرتے تھے اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر چوبیس کی طرف باب ٹونٹی فور باپ صلاۃ الفجری بھی مظلفہ ودف او میں فجر کی نماز ادا کرنا اور اس سے نکلنا یعنی کہ مضلفہ سے نکلنا کس کے لیے منا کے لیے اس بارے میں یہ باب ہے نو تاریخ کو حاجی کہاں ہوتا ہے مدانی عرفات میں مبارد. وہاں پہ وقوف کرتا ہے مغرب تک اور مغرب کے بعد وہاں سے نکلتا ہے کس جگہ کے لیے مضلفہ کے لیے مبارد. تو مزلفہ میں فجر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے کئی علماء کے نام نے کہا ہے کہ مضلفہ میں فجر کی نماز ادا کرنا حاج کے ارکان میں سے ہے ان یعنی کے اس کے بغیر حاج نہیں ہوگا اور دیگر علماء کا کہتے ہیں کہ ارکان میں سے تو نہیں ہے لیکن واجب ہے جر کی نماز ادا کرنا وہاں پہ کیا ہے واجب, واجب ہے اور کچھ ایسے علماء کے نام جو کہتے ہیں واجب نہیں ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہاں پہ فجر کی نماز ادا کرنا کم از کم واجب ہے ورنہ کئی علماء کے کیا کہتے ہیں رکن ہے حدیث نمبر 802 802 دو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری امام بخالی کا اور امام مسلم کا ان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللّہ عن قال رویت جناب عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعن سے وہ کہتے ہیں مارعیۃ صلی اللّہ اب صلی اللہ صلاۃََََََََََََََََََََ بغیرہ اللہ صلاطین کہ میں نے نبی علیہسلاۃسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی بھی نماز بغیراتح کے وت کے بغیر ادا کی ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز اس کے وقت کے اس کے وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں ان کے ادا کی مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ نے کوئی نماز ادا کی بغیر مقاط اس کے وقت کے بغیر اللہ صلاطینی سوائے دو نمازوں کے دو نمازیں آپ نے ادا کی ہیں ان نمازوں کے اوقات کے علاوہ اوقات میں جمع بین نل مغربی آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا کہاں مطلف میں تو جمع کیا تو مغرب کی نماز آپ نے لیٹ کی عشاء کے وقت میں آپ نے نمازیں ادا کی کون سی مغرب کی اور عشاء کی تو گویا کہ مغرب کی نماز کا ٹائم آپ نے پھر کیا کر دیا نکال دیا اور ایسا اس موقع پہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کیا جائے گا اگر کوئی جلدی پہنچ گیا ہے تو وہ مغرب کے ساتھ عشاء کی پڑھ لے گا کوئی لیٹ پہنچا ہے تو وہ عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لے گا یعنی کہ یا مغرب کے وقت دونوں نمازیں پڑھیں گے یا عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھیں گے اور یہ بالکل صحیح ہے وصل الفجر قبل میقاتہ دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن مسعود نے کتنی نمازیں بتائی تھی دو. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں اور آپ نے فجر کی نماز دا کی قبل اس کے وقت سے پہلے اس کا کیا مطلب ہے کہ فجر کی نماز اس کے وقت سے پہلے ادا کی مغرب کی تو ہم جان گئے کہ مغرب کی نماز کا وقت نکل چکا تھا اور آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب عشاء کی نمازیں ادا کی ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے یہ ایسے ہی جیسے سفر میں بھی ہوتا ہے سفر میں زور اثر کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں اور مغرب عشاء کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز فجر کے وقت سے پہلے ہاں مراد یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کی ہے لیکن فجر کے بالکل ابتدائی وقت میں ادا کی ہے عام طور پہ اس وقت میں آپ فجر کی نماز ادا نہیں کرتے تھے یعنی کہ آپ نے فجر کی نماز فجر کی نماز کے روٹین والے وقت سے پہلے ادا کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سو صادق نہیں ہوئی تھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی یہ مطلب اس کا قطن نہیں ہے اور اس کی تائید دیگر روایات سے ہوتی ہے مثال کے طور پہ بخاری شیو کی ایک روایت ہے جس کے نمبر ہے ایک ہزار چھ سو پچہتر ایک سو وہاں پہ لفظ آیا و الفطر ہی نیب ظلفر کہ فجر آپ نے تب ادا کی جب فجر طلوع ہو چکی تھی تو آپ نے فجر طلوع ہونے کے بعد صبح صادک ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کی ہے لیکن اتنی جلدی عام طور پہ آپ ادا نہیں کیا کرتے تھے جتنی جلدی آپ نے فجر کی نماز مظلفہ میں ادا کی ہے <تصفح> <تصفح> وہ لفظ مسلم اور مسلم شریف کے الفاظ یوں ہیں یعنی کہ حدیث یہی ہے نئی حدیث نہیں ہے لیکن مسلم شریف میں الفاظ کچھ مختلف آئے ہیں وہ کیسے کہ مارعی تو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلاۃً العلمی قاتیہ اللہ میں نے نبی علیہ اللاۃ وسلم کو نہیں دیکھا کہ صلی اللہ صلح صلح آپ نے کوئی بھی نماز ادا اللہ عمقاتیہ مغرب نماز کے وقت پہ یعنی کہ آپ نے ہر نماز کب ادا کی ہے اس نماز کے وقت پہ ادا کی ہے اللہ صلاطینی سوائے دو نمازوں کے صلاط المغربی ولاشا اب جمعین مغرب و کی نماز مضطلفہ میں یعنی کہ آپ نے ایک ساتھ ادا کی تو مغرب کی نماز کو لیٹ کیا اور عشا کے ساتھ مغرب کی نماز کو ادا کیا نمبر دو کہتے ہیں کہ وسل الفضرہ یوم اس قبل میکاطیہ اور اسی دن آپ نے فجر کی نماز ادا کی قبل اس کے وقت سے پہلے تو اس سے کیا مراد ہے پہلے بتا چکا ہوں اس کے اس وقت سے پہلے جس وقت میں آپ عام طور پہ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے ورنہ یہ نماز بھی آپ نے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ادا کی ہے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ادا نہیں کی عبداللہ ببنی مسعود کے الفاظ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دو نمازوں کے علاوہ کبھی بھی کوئی نماز اس کے وقت کے بغیر ادا نہیں کی یہاں سے حنفی علماء کے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے کہتے ہیں ہمارے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ عبداللہ مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی علی السلام کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز اس کے وقت کے علاوہ کسی وقت میں ادا کی ہو سوائے مغرب کی نماز کے مضطلفہ میں آپ نے اس کو لیٹ کیا اور عشاء کے ساتھ ادا کی اور سوائے فجر کی نماز کے کہ آپ نے مضلفہ میں اس کو اس کے وقت سے پہلے ادا کیا فجر کی نماز کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ آپ نے بہت پہلے ادا کی لیکن فجر کا وقت طلوع ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ فجر کا وقت طلوع نہ ہوا ہو شروع نہ ہوا ہو اور آپ نے فجر کی نمایات تاجد کے ٹائم پڑھ لیو ایسا نہیں ہوا میں گزارش کر رہا تھا حلفی علماء اکرام کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے کیونکہ جب آپ زور اثر کو جمع کریں گے اگر زور کے ٹائم پڑھیں گے تو آپ نے عصر کی نماز کو اس کے وقت مقررات سے پہلے ادا کر لیا اور اگر آپ عصر کے ٹائم ادا کریں گے تو آپ نے زہر کی نماز کو اس کا وقت نکالنے کے بعد ادا کیا اور یہی صورتیال مغرب شا کی ہوگی لیکن گزارش یہ ہے کہ حنفی علماء نام کی یہ دلیل درست نہیں ہے کیوں؟ کیوں کہ حنفی علماء اکرام ان سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی علی صلاحت وسلام نے میدان عرفات میں کیا زہور اور اثر کی نمازوں کو جمع نہیں کیا تھا تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے ان دو نمازوں کو جمع کیا تھا تو پھر عبداللہ بن مسعود کے اس قول کا مطلب کیا ہوا عبداللہ بن مسعود نے یہ بات بیان کی ہے لیکن دیگر عادیث کو ہم نے نظر انداز نہیں کر دینا دیگر عادیث پتہ چلتا ہے کہ آپ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرتے تھے مغرب الرشا کو اور زور اور اثر کو تو اس لیے ان دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سفر میں مغرب عشاء کو یا زور اثر کو جمع کر سکتے ہیں اس میں کوئی قباہ نہیں ہے اس کے بعد حدیث نمبر 803 803 خا اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں امام بخاری امام بخاری ان بن ممون ان قال روایت ہے عمر بن ممون بن مہران بن رحمہ اللہ سے قال وہ کہتے ہیں شہید تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلی بم ان کہ میں جناب عمر کے پاس حاضر تھا جب انہوں نے مزلفہ میں صبح کی نماز پڑھائی میں موجود تھا کون کہہ رہے ہیں امر بامون کہہ رہے ہیں سما وقافہ پھر انہوں نے وقوف کیا کہاں مشر الحرام میں مزلفہ میں ان کے فجر کی نماز پڑھائی اور یہی سنت ہے نبی علیہ صاحۃ کی مزلفہ میں کہ مزلفہ میں فجر کی فجر سے پہلے آپ سوئیں فجر کی نماز پڑھ کے آپ وہاں پہ مضف مزدرف میں کسی بھی جگہ آپ وقوف کر سکتے ہیں لیکن نبی علیہ صلاح نے وقوف کہاں کیا مشر الحرام کے پاس مشر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے تو وہاں پہ آپ نے وقوف کیا اور وہاں پہ آپ تکبیریں کہتے رہے اللہ سے دعائیں کرتے رہے اور پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کس جگہ کے لیے مینا کے لیے اور مشرقین کب نکلتے تھے سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے ان کی مخالفت کی آپ کب نکلے ہیں سولجن طلوح سے, سے پہلے جب اچھی طرح روشنی ہو گئی آپ وہاں سے نکل کھڑے ہو گئے تو امر میں معمون کہتے ہیں کہ میں جناب عمر رضی اللہ تعلن کے پاس موجود تھا انہوں نے مزلفہ میں صبح کی نماز پڑھائی ثم وقفہ پھر وقوف کیا فقالہ اور اور کہا کہ ان دل کان الا یفیدون حتل شمسونہ اشرق صبیرو کہ مشرقین کہا کرتے تھے کہا کہ مشرقین نہیں, نہیں نکلتے تھے نہیں لوٹتے تھے کہاں سے مزلفہ سے منا کے لیے مشرقین لا الائےفیدہ نہیں واپس آتے تھے مزلفہ سے منا کے لیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا یعنی کہ وہ مضلفہ سے کب نکلتے تھے سورج طلوع ہونے کے بعد وہ یقون کہا کرتے تھے اشک صبیر او اے صبیر پہاڑ چمک جا چمک اٹھ یعنی کہ جلدی سورج نکلے تیرے اوپر سورج کی روشنی پڑے دھوپ نکلے تو پھر ہم مضلفہ سے نکلیں وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالفہ بے شک نبی علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی وہ نکلتے تھے کب سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے مخالفت کی کب نکلے سورج تلنے سے پہلے سم قبل دقبل انتقال پھر آپ نکلے سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ واپس آئے مضرفہ سے مینا میں سورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں یہ باب نمبر چوبیس اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ فجر کی نماز کہاں ادا کرتے تھے مزلفہ میں اور یہ بھی پتہ چلا کہ فجر کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ کی عبادت کریں وقوف کریں دعائیں کریں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہے نبی علی ساۃۃ وسلام اور پھر وہاں سے آپ نکل کھڑے ہوں سر نکلنے سے پہلے جب اچھی طرح روشنی ہو چکی ہو اب ہم آتے ہیں باب نمبر پچیس کی طرف یہ کیا باب ہے باب تقدیم الضعافتی من مم مظلفہ منا اضافہ کن کو کہتے ہیں کمزور لوگوں کو مراد ایسے کون عورتیں بچے اور بیمار قسم کے لوگ معذور قسم کے لوگ تو تقدیم الضعافہ کمزور قسم کے لوگوں کو پہلے بھیج دینا کہاں سے مضلفہ سے منا کے لیے مضلفا سے مناح کے لیے عورتوں کو بچوں کو کمزور کو کب بیچ دینا پہلے بیچ دینا عام عام لوگ اب جاتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں عام لوگ تو جائیں گے سورے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے جب کہ اچھی طرح روشنی ہو چکی ہوگی لیکن جو کمزور لوگ ہیں وہ اس سے بھی پہلے جا سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے نکل سکتے ہیں بلکہ چاند ڈوب جانے کے بعد کیا چاند ڈوب جانے کے بعد چاند ڈوب جانے کے بعد وہ وہ رات کے ایک بجے ڈوبے یا دو بجے ڈوبے بارہ بجے ڈوبے چاند کے ڈوب جانے کے بعد یہ کمزور لوگ بچے عورتیں یہ نکل سکتے ہیں مضلفہ سے کس جگہ کے لیے مینا کے لیے اور جو ان کے ساتھ ہوں وہ بھی نکل سکتے ہیں مطلب جن کا ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے وہ بھی ان وہ اگرچہ وہ وہ ان کے مرد ہیں اور اگرچہ وہ بچے نہیں بلکہ بالغ ہیں اور اگرچہ وہ معذور نہیں ہیں ان کی وجہ سے ان کی خدمت کرنے والے اور ان کے ساتھی وہ بھی ان کے ساتھ رات کو نکل سکتے ہیں حدیث نمبر آٹھ سو چار زیرو فور قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ بخالی امام عمان بخالی, عمان بخالی عمان کا امام مسلم کا ان سالی من رویتہ سالم سے کون سے سالم ہیں گے؟ سالم بن عبداللہ بن عمر جناب عمر کے کیا لگے؟ پوتے جی, پوتے جی پوتے ان کے پوتے لگے قال وہ کہتے ہیں وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر قدیم قد پہلے بھیج دیتے تھے رافت علی اپنے گھر والوں میں سے کمزور لوگوں کو حرام تو یہ لوگ وقوف کرتے تھے اچھا کہاں سے بھیج دیتے تھے عمر پہلے سوال یہ اٹھے گا جی مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی رہائش مزدلفہ میں جہاں ہوتی تھی جہاں خیمہ لگا ہوتا تھا وہاں پہ کچھ دیر وہ بھی رکتے ان کے گھر والے بھی رکتے فیملی کے لوگ رکتے اور پھر وہ ان میں سے کمزور لوگوں کو کہتے تم نکلو اور نکل کے یہ لوگ کہاں جاتے مشر الحرام کے پاس مزدلفہ میں جو جگہ مشر الحرام ہے وہاں آ جاتے وہاں آ کے وقوف کرتے دعائیں کرتے وغیرہ اور پھر وہاں سے نکل کھڑے ہوتے منا کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے بلکہ فجر کی نماز سے بھی پہلے تو اسالم کہہ رہے ہیں وقان عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر یق مضافت علی اپنے اہل ویال میں سے کمزور لوگوں کو پہلے بھیج دیتے تو پہلے بھیج دیتے کہاں سے اپنے گھر سے گھر کون سا مضلفہ والا عارضی جی گھر فیاقی عند المشل حرام مضلفہ تو یہ لوگ وقوف کرتے یہ کمزور لوگ جو ہے وقوف کرتے مشل حرام کے پاس مزلفہ میں بلیلین رات کے ٹائم فیط اللہ اللّہ بدعال تو وہ اللہ کا ذکر کرتے جب تک ان کا ارادہ ہوتا جب تک ان کے لیے زہر ہوتا ہے کہ جب تک ان کا ارادہ بنتا جب تک وہ چاہتے اللہ کا ذکر وہاں پہ کرتے رہتے سم معیر قبل آئیں عقیف الامام و قبل یفا سم معیر یہاں یرون کی جگہ مسلم شریف میں لفظ آئے یدفعاؤنہ وہ زیادہ واضح ہے کیا لفظ آیا ان کے پھر وہ نکلتے یہ لوگ جن کو عبداللہ عمر نے اپنے خیمے سے بھیجا وہ میں آپ کے پاس آ کے ٹھہر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں دعائیں وغیرہ کر رہے ہیں پھر وہ کیا کرتے سم یریجون پھر وہ نکلتے قبل یقیف ال امام امام کے وقوف کرنے سے پہلے و قبل آئیں دفعہ اور امام کے نکلنے سے پہلے یعنی کہ پہلے ایس کے کے امام مینا کے لیے نکلے پہلے ایس کے کہ امام وقوف کرے اس سے پہلے ہی وہ نکل جاتے مینا کے لیے اچھا اب امام کب وقوف کرے گا امام جو ہوگا جو گوندر ہوگا جو حج کا امیر ہوگا وہ کب وقوف کرے گا ظاہر وہ فجر کی نماز پڑھے گا فجر کی نماز کے بعد وہ وقوف کرے گا وقوف سے مراد کیا ہے کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرے گا اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں وغیرہ کرے گا یہ کام اس نے کب کرنا ہے فجر کی نماز فجر کی نماز کے بعد کر ہے تو کہتے ہیں <تصفح> سم ایر او عبداللہ بن عمر کے یہ اہل و ایال یہ کمزور لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے امام کے وقوف کرنے سے پہلے نکل جاتے وقبل قبل اور امام کے مینار نکلنے سے امام کے وقوف کرنے سے پہلے اور امام کے مینا کے لیے نکلنے سے پہلے یہ نکل جاتے کدھر نکل جاتے مینا کے لیے چلے سلاۃ الفجری ان میں سے کوئی وہ ہوتا جو مینا پہنچ جاتا فجر کی نماز کے وقت وہاں سے تو نکل کھڑے ہوئے ہیں فجر کی نماز سے پہلے مینا میں کب پہنچتے اب تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو پہنچتے مینا میں سلاۃ الفجری فجر کی نماز کے وقت ومنهم من يخدم بعد ذلك اور ان میں سے کوئی وہ ہوتا جو پہنچتا بعد ذلك اس کے بعد فاذا قدموا جب وہ پہنچ جاتے کہاں منا میں جب وہ پہنچ جاتے رموا الجمرہ تو وہ جمرہ کو کنکریاں مارتے یہ یعنی انتظار نہیں کرتے تھے صورتلو ہونے کا جب منا پہنچ جاتے تو جمرہ کو کنکریاں مارتے اور جمرہ سے مراد کون سا جمرہ ہے جمرے تو تین ہوت ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ تین ہیں ہر وہ ہر ہر وہ جس کو کنکریاں مالی جاتی ہے اس کو جمرہ کہتے ہیں تو جمرے کتنے ہیں تین, تین تو دس تاریخ کو کنکریاں مالی جاتی ہیں صرف ایک جمرے کو اور وہ کون سا جمرہ ہے بڑا جمرہ جو سب سے آخر میں ہے جس کو جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں اور یہ وہی جمرہ ہے جمرۃ العقبہ جس کے پاس نبی علی الصلاۃ والسلام نے انصاریوں سے مدینہ والے مسلمانوں سے بیت لی تھی یعنی کہ جن دنوں آپ مکہ میں ہی تھے اور آپ چھپ چھپ کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو ان دنوں حج میں آپ حادیوں سے بھی ملنے کی کوشش کرتے ان کو تبلیغ کرتے تو آپ حج میں خفیہ طور پہ ملے تھے مدینہ کے مسلمانوں سے اس جمرہ کے پاس اور اس بیعت کو کیا کہتے ہیں بیعت الاقبہ آپ نے سنی ہوگی بیعت الاقبہ فیدا قدم تو جب یہ لوگ منا پہنچتے تو رمع الجمہ تو جمرے کو کنکریاں مارتے کون سا جمرہ بڑا جمرہ <تصفح> کتنی کنکریاں مارنی ہیں سات وکان ابن عمر رضی اللہ یقول اور عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے ارخا صفی اولا کا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دی ہے ان کے معاملے میں کن کے معاملے میں <تصفح> کمزور لوگوں کے معاملے میں کمزور عورتیں بچے ان کے معاملے میں رخصت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ یعنی کہ رات کے پچھلے ٹائم مضلفہ سے نکل سکتے ہیں اور مینا میں پہنچ کے یہ نماز پڑھیں فجر کی فجر کے ٹائم اور اس کے بعد یہ کنکریاں مار سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ سو پانچ ایٹ زیرو فائیو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا بخالی امام بخاری کا اور امام مسلم کا انعائش رضی اللہ عنہ روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تنہا سے قالت وہ کہتی ہیں نزل نلمضطططلفہ ہم مصطلفہ میں اترے مضطلفی میں ہم نے پراؤ ڈالا کہاں سے آ کر عرفا سے آ کر فسط اضرۃن نبی الله اللہ علیہ وسلم سعود ان انتدفیٰ قبل حتمۃ تو نبی علی اللہ نے نبی علی صلاۃ والسلام سے سودا نے سودا بنتے زما آپ کی وائف ہماری ماں انہوں نے اجازت لے لی ان کس چیز کی اجازت لے لی مناء کے لیے نکلنے کی مناء کے لیے نکلنے کی اجازت لے لی قبل حتمۃ ناسی لوگوں کے راستے پہلے پہلے وکانتمر بقی اور وہ سس رفتار خاتون تھیں ان کی چال آستہ تھی کیوں آستہ تھی دوسری رویت میں آتا ہے کہ وہ بھاری جسم کی تھیں ان کا جسم بھاری تھا وہ بھاری جسم کی تھیں تو اس لیے ان کی رفتار آستہ ہوا کرتی تھی تو انہوں نے آپ سے اجازت مانگ دی کہ مجھے آپ جلدی نکلنے دیں تو آپ نے ان کو اجازت دے دی فادین اللہ تو آپ نے ان کو اجازت دے دی فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَتِ النَّاسِ تو وہ نکل گئیں لوگوں کے رش قیم ہونے سے پہلے پہلے یہ ساری باتیں کونوں بتا رہی جنابی عیشہ وَاقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا اور ہم نے ہم وہاں پہ ٹھہرے کہاں مزلفہ میں اور ہم مزلفہ میں رکے ٹھہرے یہاں تک کہ ہم نے صبح کی کیونکہ صبح کا وقت داخل ہو گیا اور ہم ابھی تک مزلفہ میں تھے ثُمَّ دَف پھر ہم نکلے آپ علیہ السلاۃ کے نکلنے کے ساتھ جب آپ نکلے تب ہی ہم نکلیں فلا ان اکونا است ازن تو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کمستََ ازن سعودا احبالیہفروہ بھی جاب عائشہ نے جب دیکھا بعد میں کہ کتنا رش ہے کتنی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت مانگی ہوتی میں نے اللہ کے سے اجازت مانگی ہوتی جیسا کہ اجازت کس نے مانگی تھی سودا نے تو احب الیا یہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا زیادہ مجھے اچھا لگتا مم مفرو ہند بھی ہر اس چیز سے جس پہ کوئی خوش ہو سکتا ہے ان یعنی کے بعد میں جناب ایسا کو افسوس ہوا کہ میں نے اجازت کیوں نہیں دی میں بھی جہاز لے لیتی میرے لیے بھی جائز تھا میں بھی خاتون تھی میں بھی پہلے آ جاتی اور لوگوں کے رش اے, کرنے سے پہلے پہلے میں ان امور سے فارغ ہو جاتی کنکریاں وغیرہ مارنے سے تو اس سے پھر کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ عورتیں بچے بیمار لوگ اور جو ان کے ساتھ ہوں وہ مزلفہ سے چاند ڈوبنے کے بعد چاند غروب ہو جانے کے بعد نکل سکتے ہیں اور یہ کہ جناب سودا نے آپ سے اجازت مانگی تھی آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی اور جناب ایسا کو بعد میں افسوس ہوا کہ کاش میں نے اجازت لی ہوتی اور میں بھی نکل جاتی تو یہ ہے رخصتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی رخصوں کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں, نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر چھبیس باب کیا باب اطلبیت و تقبیر غداط قربانی والے دن کی صبح قربانی والے دن کی صبح, صبح تلبیہ پڑھنا و تکبیر اور تکبیریں کہنا کیا کہنا تکبیریں کہنا یہ باب ہے قربانی والے دن کی صبح طلبیہ پڑھنے کے بارے میں وہ تکبیر اور تکبیر تکبیر تکبیریں, تکبیریں کہنے کے بارے میں حدیث نمبر 806 806 چھ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا امام مسلم عباس رضی اللہ اسامہ تبنا زید بن حارثہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سرویت ہے کہ بے اسامہ بن زید بن ہارثہ کان علی ط وسلم من عرٰفت علی المضطلفہ کہ وہ نبی علی ساۃۃ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کون اسامہ بن زید, زید. عبد بن عباس بتا رہے ہیں کہ اسامہ بن زید بن ہارثہ وہ نبی علی ساط و السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے میدان الفاظ سے لے کر مضطلفہ تک تو یہ اعزاز پھر کس کو ملا ہے اسامہ بن زید بن حارسا کو ہارثہ کون المضلفتہ پھر آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا فضل بن عباس کو کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں یہ یعنی کہنا چاہتے میرے بھائی کو ان کے پھر آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا مزلفہ سے لے کے مینا تک اس سے آپ کی توازو آپ کی آرزی کا پتہ چلتا ہے ان کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں اور میری شان بڑی بلند ہے تو میرے ساتھ میرے پیچھے کیوں کوئی بیٹھے میں کل کے بیٹھوں نہیں آپ کی توازو آپ کی عاضی اور پھر یہ کہ بطور معلم بھی بطور ٹیچر بھی آپ چاہتے تھے کہ یعنی کہ میدانِ الفاظ سے مضلفہ تک میرے پیچھے کو بیٹھا ہوا ہو اور میدان مزلفہ سے مینا تک بھی میرے پیچھے کو بیٹھا ہوا ہو جو بیٹھا ہوگا وہ صحیح طرح میری احادیث کو نوٹ کرے گا بعد میں لوگوں کو بتائے گا یہ اس میں ایک حکمت بھی ہے توازو بھی ہے اور علم علم کے لحاظ سے ایک حکمت بھی ہے قالا بن عباس کہتے ہیں قَالا کہ یہ دونوں کہتے ہیں کون دونوں دونوں زید, زید اور فضل بن عباس عباس عباس عباس یہ دونوں کہتے ہیں لم نبی, صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مسلسل تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمراۃ العقبہ کو کنکریاں مار لیں یولبی حتہ رما جمرۃ العقبہ آپ مسلسل تلبیہ کہتے رہے حتی کہ آپ نے جمرا تلاقا کو کنکریاں مار لیں. اسے, پتا اسے پتا چلا کہ حاجی کو ہاتھ حاج کے دوران جس دعا کا جس ذکر کا سب سے کرنا چاہیے وہ کیا ہے تلبیا لبیک اللہ لبیک لبئی پڑھتا رہے بار بار پڑھتا رہے اونچی وا سے پڑھتا رہے یہاں پہ دیکھیے کہ الفاظ سے مضلفہ تک بھی یہ پڑھتے رہے آپ اور مضلفہ سے مینا تک بھی آپ یہیں پڑھتے رہے اور پھر اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ اصلاۃ والسلام نے یہ طلبیہ کب تک پڑھا ہے کنکریاں جمرات العقبہ کو کنکریاں مارنے تک اور ابن سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے آخری کنکری تک تلبیہ پڑھا ہے آخری کنکری مارنے تک تلبیہ پڑھا ہے اور یہی تلبیہ پڑھنے کا آخری وقت ہے جب دس تاریخ کو یعنی کہ قربانی کے دن جمرا تلاقوا کو کنکریاں مار لی جائیں گی اس کے بعد تلبیہ پڑھنے کا وقت نہیں رہا تلبیہ پڑھنے کا وقت اس سے پہلے پہلے ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہاتھ کے دوران کسی سواری پہ بیٹھ جانا اس میں کوئی کباہت نہیں ہے اب دیکھیں آپ نے پیدل سفر نہیں کیا آپ میدانی عرفات میں وقوف کر کیا آپ نے تو اونٹنی پہ اور میدانی عرفات سے مطلفہ آئے ہیں تو اونٹنی پہ اور پھر وہاں سے آگے منا گئے ہیں تو بھی اونٹنی پہ تو حد کے دوران سواری استعمال کرنے میں آج کل کے زمانے میں گاڑی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر ستائیس ٹونٹی سیون باب و رمیل جمار یہ باب ہے جمروں کو کنکنیاں مارنے کے بارے میں جمرے کتنے ہوتے ہیں تین یعنی کہ سب سے چھوٹا جمرہ پھر درمیانہ پھر سب سے بڑا حدیث نمبر آٹھ سو سات ایٹ زیرو سیون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا مم بخاری, مم امام بخاری کا امام مسلم کا ان الرحمن, الرحمن بن یزید روایت عبدالرحمٰن بن یزید النخی سے الَََ حجا کہ انہوں نے حج کیا کس کے ساتھ مان ابن مسعود عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس نے حج کیا ہے عبد الرحمن بن یزید النخی نے فر تو ان کو دیکھا کہ یرمی وہ کنکریاں مارتے تھے الجمرۃ القبرآ بڑے جمرے کو کتنی کنکریاں بس ہی حسیات کتنی کنکریاں ساتھ فالساری آن تو انہوں نے ان کنہوں نے عبدالب مسعود نے عبدالب مسعود نے, نے جب کنکریاں ماری تو کیسے کھڑے تھے کدھر کھڑے تھے وہ بتانا چاہ رہے ہیں راوی کہ عبد الب مسود نے جال البع تا ساری کنکریاں مارتے ہوئے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب کر دیا وہ مینا مین ہی اور مینا کو اپنی دائیں جانب کر دیا ان جب کنکریاں مارے تھے آپ کی اس سیر پہ دائیں جانب کیا تھا مینا اور آپ کی بائیں جانب کیا تھا بیت اللہ, بیت اللہ جی جی تو سما کالا پھر فرمانے لگے کون دلب مسعود ہاد مقام اللدی انت علی حسوت یہ اس شخصیت کا مقام ہے ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پہ سورہ بقرہ نازل کی گئی ہے یعنی کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے یہاں سے کھڑے ہو کے کنکریاں ماری تھیں اس عظیم انسان نے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے سورہ بکرا نازل ہوئی ہے اور وہ کون ہے حضرت محمد ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود اچھا یہ کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ ذات کھڑی ہوئی وہ شخصیت کھڑی ہوئی جن پہ سورہ بکرا نازل ہوئی یہ کون کہا جن پہ قرآن نازل ہوا ہے سورہ بکرا کی اہمیت کو کرنے کے لیے کہ سورہ بکرا بڑی عظیم صورت ہے جس عظیم انسان پہ یہ صورت نازل ہوئی وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سورہ بکرا کا نام اس لیے لیا کہ سورہ بکرا میں ایسی ایتیں موجود ہیں جن سے کنکریاں مارنے کا اشارہ ملتا ہے کنکریاں مارنے کا علم ہوتا ہے تو کنکریاں مارتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کنکریاں مارتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے تھے جن پہ سورہ بکرا نازل ہوئی ہے اس کے بعد حدیث نمبر 808, 808. اس حدیث کو بیان والے صرف بخاری بخاری بخاری بخاری سے جنابی عبداللہ بن عمر رضی, رضی, رضی اللہ سے انہو يرمل دنیا بس کہ وہ جمرت دنیا سب سے قریب والے جمرے کو سات کنکریاں مارا کرتے تھے کون عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کہ وہ سب سے قریب والے جمرے کو سات کنکریاں مارا کرتے تھے یقبر اعلیٰ اطریک الحسا ہر کنکری کے بعد اللہ اکبر کہتے ہر کنکری کے ساتھ کیا کہتے تکبیر اللہ اکبر ثم تقدم پھر آگے بڑھتے یوسیل یہاں تک کہ برابر کی جو جگہ ہے نرم جگہ وہاں پہنچ جاتے یوسیل سے مراد کیا ہے وہ جگہ جو کیا ہو برابر کی ہو جہاں اونچ نیچ نہ ہو اور ہموار سی زمینوں وہاں پہنچ جاتے یعنی کہ سب سے چھوٹے جملے کو کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ کیا کہتے اللہ اکبر پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاتے جو جگہ کیا ہوتی ہموار ہوتی اور نرم ہوتی برابر ہوتی بالکل فیقوم مستقبل قبلا تھی تو آپ کھڑے ہوتے قبلہ کی طرف منہ کر کے کیسے کھڑے ہوتے قبلہ کی طرف منہ کر کے فیقوم طویلا تو آپ وہاں پہ لمبی دیر کافی دیر کھڑے رہتے کیا کرتے تھے یا آ گیا وہ یدو آپ وہاں پہ کافی دیر تک کھڑے رہتے وہ یدو اور دعائیں کرتے وہ یرف ودئی اور دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے ہاتھ کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی علی سات اسلام سے کہاں کہاں ثابت ہے ایک تو صفا پہاڑ پہ یعنی کہ صفا مروا کی صحیح کرتے ہوئے دوسرے نمبر پہ مروہ پہاڑ پہ کتنی جگہ ہو گئیں دو دو ایسے میدانی عرفات میں ہاتھ اٹھا کے اور ایسے ہی میں فجر کے بعد اور ایسے ہی پہلے جملے کو کنکریاں مارنے کے بعد گیارہ تاریخ کو اور بارہ تاریخ کو اور ایسے ہی دوسرے جملے کو کنکریاں مارنے کے بعد لیکن تیسرے جملے کو جو بڑا جمرہ ہے اسے کنکریاں مارنے کے بعد آپ دعا نہیں کرتے تھے پہلے جمرے اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے صفہ مروہ پہ بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے مضلفہ میں بھی آپ نے فجر کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے تو دیکھیے سم تقدم پھر آپ آگے بڑھتے یعنی کہ پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد حتیٰ یوس ہلا یہاں تک کہ ہموار جگہ پہ, پہ پہنچ جاتے فَيَقُومُ مستقبل الْقِبْلَةِ تو آپ کھڑے ہوتے اس حال میں کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا ہوتا فَيَقُومُ طویرن کافی دیر تک آپ کھڑے رہتے و اور کیا کرتے دعائیں کرتے ویرفید ہی اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے سموسطیٰ پھر آپ کنکنیاں مارتے کس کو درمیانے جمرے کو کس کو درمیانے جمرے کو سمیہ اخدا تشمال پھر آپ لیتے اپنی بائیں جانب کنکنیا مارنے کے بعد آگے بڑھتے لیکن تھوڑا سا کدھر ہو جاتے بائیں طرف ہو جاتے سیدھا بالکل نہیں بلکہ تھوڑا بائیں طرف سمیاں خود پھر آپ اختیار کر لیتے ذات الشمالی اپنی بائیں جانب کو فیوس ہل تو پھر آپ کہاں پہنچ جاتے ہموار جگہ پہ نرم جگہ پہ ہموار جگہ, جگہ پہ وہاں پہنچ جاتے و یقوم آپ کھڑے ہوتے مستقبل قبلہ قبل اس عالمی کا قبلے کی, کی طرف فیقو متو کافی دیر تک آپ کھڑے رہتے دعا کرتے و اٹھاتے اٹھاتے. اٹھاتے. طویل اور کافی دیر کھڑے رہتے سُمَّ جمرت دھات العقبہ من بطن الوادی پھر آپ کنکریاں مارتے کس جمرے کو جمرۃ العقبہ کو ممبت نے وادی کہاں سے کھڑے ہو کہ آپ کنکنیاں مارتے وادی کے اندر, اندر, اندر سے آب. وادی آب. کے وادی کے اندر سے یعنی کہ جمرت المرۃ آج... القبا کے پاس وادی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے نا تو اس زمانے میں وادی ہوتی تھی اس کے اندر سے آپ اس جمرے کو کنکنیاں مارا کرتے تھے <سلام> اور اس تیسرے جمرے کے پاس آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے دعا کرنے کے لیے تیسرے جمرے کے باس آ... کے بعد آپ کھڑے نہیں, نہیں ہوتے, ہوتے تھے ثم این ساریفو پھر آپ واپس چلے آتے کون <سلام> دولہ میں عمر کہاں واپس چلے آتے خیمے میں آپ نے <سلام> کہاں واپس چلے آتے آپ نے؟ <سلام> خیمے, میں, <سلام> خیمے <سلام> میں فجقول اور کہتے ہا کدا رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعالوہو میں نے نبی علیہ السلام کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کے بعد حدیث نمبر ایٹ زیرو نائن اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ کون سے امام دی ہے مسلم امام مسلم نے ان جابر انقال رویہ تکس جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرتا یوم نحر دوہن نبی علیہ السلام نے جمرے کو کنکنیا ماری قربانی کے دن چاش کے وقت کون سے جمرے کو بڑے جمرے کو جمرۃ العقبہ کو کیونکہ دس تاریخ کو آپ نے صرف ایک ہی جمرے کو کنکنیاں ماری ہیں گیارہ کو تینوں کو اور بارہ تاریخ کو بھی آپ نے تینوں کو ماری ہیں تیرہ تاریخ کو بھی آپ نے تینوں کو ماری ہیں لیکن دس تاریخ کو آپ نے کنکنیاں کتنے جمرے کو ماری ہیں ایک کو وہ کون جو بڑا ہے جو آخر میں ہے تو یہی کہہ رہے ہیں جناب جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کو کنکریاں ماری یوم نہاری کس دن قربانی کے دن کس ٹائم رحن چاس کے وقت و امدو اور اس کے بعد کس کے بعد قربانی والے دن کے بعد یوم نہر کے بعد فعیدا دالتی شمسو تو آپ تب کنکریاں مارتے جب سورج زوال پر جی سورج یعنی کہ جب زوال ہو جاتا جب سورج ڈھلنے لگتا جب سورج ڈلنے لگتا تب آپ کنکریاں مارا کرتے تھے اس سے پتا چلا کہ دس تاریخ کو کنکریاں جو ماری جائیں گی ایک جمرے کو اور جس ٹائم اللہ کے رسول نے ماری ہے وہ چارج کا وقت تھا اور چارج کا وقت جو ہے وہ کب سے کب تک ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج بلند ہو جائے زوال تک یہ سارا چارج کا وقت ہے اور گیارہ بارہ کے بارے میں تیرہ کے بارے میں جنہیں ابھی نے بتا دیا کہ نبی علی صاحب سے شام گیارہ بارہ تیرہ کو کنکریاں کب مارتے تھے زوال کے بعد یعنی کہ زور کی اذان کے قریب زور کی اذان کے قریب اس سے پتہ چلا کہ گیارہ بارہ تیرہ کو کنکریاں ماری جائیں گی کب زوال کے بعد زوال سے پہلے نہیں آج کر کئی علماء کرام فتویٰ دے رہے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے اس لیے لوگ جو ہیں وہ فجر کے بعد سے ہی کنکریاں مار سکتی ہیں لیکن یہ موقف درست نہیں ہے نبی علیہ سعۃ وسلم رحمۃ اللّہ علیہ تھے اگر گیارہ بارہ تیرہ کو زوال سے پہلے کنکریاں مارنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو آپ نے جیسے اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو مزلفہ سے بھیج دیا تھا کب رات کے ٹائم नो. تاکہ وہ رشتے بچ جائیں تو یہاں پہ بھی آپ رش کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کہتے کہ کچھ لوگ فجر کے بعد کنکریاں مار سکتے ہیں لیکن آپ روزانہ دن کی گرمی میں زوال کے بعد کنکریاں مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے مارنی جائز نہیں ہے بلکہ عبداللہ بھی عمر کی کروایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب زوال ہو کنکریاں شروع کریں کنکریاں مارنے کا عمل شروع کریں اس کے بعد کیا فی روایت الحو اور اس کی ایک روایت میں ہے کس کی ایک روایت میں ہے مسم شریف کی پہلے بھی روایت مسم شریف کی چل رہی ہے نا تو اس کی ایک روایت میں ہے کالا وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں جابر بن عبداللہ اللہ وہ کہتے ہیں رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم الجمرہ میں نے نبی علیہ السلاط و السلام کو دیکھا کہ آپ نے جملے کو کیا کی کنکنیاں ماریں کس کے ساتھ بمثلی مثلی حسن خدفی وہ کنکریاں کیسی تھیں جو ماریں آپ نے ان کی مقدار کیا تھی چھوٹی تھی بڑی تھیں تو جناب جاور کہتے ہیں کہ بیمصری حد الخفی آپ نے خذف کی کنکریوں جیسی مقدار کے ساتھ کنکریاں ماریں اب خذف کس کو کہتے ہیں یعنی کہ دو انگلیوں کے درمیان رکھ کے آپ کنکری مار دیں تو اتنی چھوٹی کنکری یعنی کہ ہونی چاہیے آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں چنے کے دانے کے برابر یا مٹر کے دانے کے برابر ایک اندازہ مراد یہ ہے کہ کنکریاں چھوٹی ہونی چاہیے بڑی نہیں ہونی چاہیے یہ تو ہم بخاری مسلم کے عدیث پہ اکتفاق کر رہے ہیں ورنہ دیگر کتب میں یہ عدیث آئی ہے آپ نے کہا تھا کنکریاں مارتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ لوگوں غلوب سے کام نہ لینا ہاتھ سے آگے نہ بڑھنا اور آپ نے کہا تھا کہ مطلب کنکری اتنی ہونی چاہیے مقدار آپ نے بتائی تھی تو کنکری اتنی چھوٹی ہو کہ دو انگلیوں سے ماری جائے تو کنکری یعنی کہ چلے اور لگے جا کے تو وفی روایت لہو اور مسلم سی کی ایک روایت میں ہے کالا وہ کہتے ہیں یعنی کہ جناب جابر کہتے ہیں میں نے نبی علی اسات السلام کو دیکھا رمل جمرا آپ نے جملی کو کنکڑیاں ماری بمثلی مستری حسل خزفی دو انگلیوں سے ماری جانے والی کنکریوں جیسی کنکریاں آپ نے ماریں یعنی کہ وہ کنکریاں جو چڑکی سے ماری جا سکیں دو انگلیوں کے درمیان رکھ کے ماری جا سکیں اس کے بعد باب نمبر اٹھائیس باب نمبر اٹھائیس باب حلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فی حجت ہی نبی علیہ اللہ کا اپنے حج میں اپنے بالوں کو مونڈنا مونڈنا منوانا یہ یہاں پہ بیان ہوگا اور حدیث نمبر ہے آٹھ سو دس ایٹ ون زیرو اور اسے رویت کرنے والے کون امام مسلم کس سے رویت کیا جنابی بن مالک سے کہ بن مالک سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا مینا کہ نبی علیہ سات وسلام مینا میں آئے کہاں سے آئے سے منا آئے فتل جمراتا تو منا میں پہنچ کر آپ جمرہ کے پاس آئے فرما تو اسے کنکریاں ماری یہاں سے علماء اک نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ جب حاجی مزلفہ سے منا پہنچے تو پہلا کام کیا کرے کنکریاں مارے اگر ممکن ہو مجھا میں ممکن نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کے پاس سامان ہوتا ہے اور سامان سمیت کنکریاں مارنے کی اجازت کئی دفعہ انتظامیہ نہیں دیتی تو ان کے لیے پھر مناسب کیا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے خیمے میں جائیں جو مناہ کا خیمہ ہے وہاں پہ اپنے سامان اتاریں سامان رکھیں وضو کریں تازہ دموں وغیرہ اور اس کے بعد آکے گنگریہ ماریں تو علیہ السبن مالک کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناہ آئے کس دن کی بات ہو رہی ہے دس طریقی صبح کی جب آپ کہاں سے آئے تھے مدلفہ سے فعت جمرہ تھا تو آپ جمرہ کے پاس آئے فرما اسے کنکریاں ماری سم عطا منزل و نہر پھر آپ اپنے اس گھر میں آئے جو مینا میں تھا پھر آپ اپنے اس گھر میں آئے جو کہاں تھا مینا میں یعنی کہ عارضی گار خیمہ وغیرہ یہ مراد ہے پھر آپ اپنے گھر میں آئے جو مینا میں تھا وہ اور آپ نے اپنے اونٹوں کو نہر کیا انہیں ذبح کیا انہیں قربان کیا سم قال کی پھر آپ نے کہا سر کے بال موننے والے سے سے کہا سر کے بال موننے والے سے موننے والے سے کہا اور یہ کون صاحب ہیں ان کے بارے میں کافی اختلاف ہے صحیح ترین بات یہ لگتی ہے کہ یہ تھے معمر بن عبداللہ العدوی مامر معمر بن عبداللہ ال... العدوی تو آپ نے ان سے کہا ہلاک سے کہا سر کے بال موننے والے سے کہا خود کیا مطلب یہ دہائی جانب کے بال جو ہیں یہ پہلے لو ان کو پکڑو کیا آپ نے اور آپ نے شارہ کیا اپنی جانب یعنی کہ اس حلاق سے, کہہ رہے ہیں یہاں سے شروع کرو یعنی کہ ایسا نہ نبی علی سات اسلام یا جس کے سر کے بال مونڈے جا رہے ہیں اس کی دائیں جانب کو اختیار کیا جائے گا یعنی کہ پہلے اس سے آغاز ہوگا تو آپ نے ہلاخ سے کیا کہا خود وہ اشار و اشارہ کیا جانب اپنی بائیں جانب سم السر پھر آپ نے بائیں جانب کا اشارہ کیا سمجع علی عقی اناس پھر آپ یہ لوگوں کو دینے لگے یہ کیا یہ بال پھر آپ یہ بال لوگوں میں تقسیم کرنے لگے لوگوں کو دینے لگے کیونکہ آپ کے بال با برکت تھے اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے بال با برکت ہیں تو آپ نے لوگوں میں تقسیم کیے اور لوگوں نے ان بالوں کی حفاظت کی کئی لوگوں کے پاس یہ بال رہے آج بھی کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے بال ہیں موئے مبارک کہتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے یا تو اس کی کچھ صنعت پیش کرے کہ میں نے یہ بال فلاں آدمی سے لیا تھا انہوں نے فلان سے انہوں نے فلاں سے انہوں نے فلاں پوری لمبی بات ہونی چاہیے ورنہ بغیر دلیل کے کسی بات کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے ورنہ عقیدہ ہم اپنا بتا رہے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک حصہ بابرکت ہے آپ کا ایک ایک بال بابرکت ہے بلکہ اگر آپ کا کوئی بال یقینی طور پہ ہمیں مل جائے اور آپ کا ہو تو اسے اپنی آنکھوں سے لگانا اپنے لبوں سے لگانا اپنے چہرے سے لگانا ہمیں اعزاز سمجھیں گے وفی روایاتی اور ایک روایت میں ہے کیا ہے اس روایت میں کہ کا شق کا کہ آپ نے اپنی دائیں جانب کے بال جو ہیں وہ کیا کیے وہ مونڈے یعہ یعنی منوائے آپ نے اپنی دائیں جانب کے بال کیا کیے منوائے آسما ہو تو ان کو پھر آپ نے تقسیم کیا فی من یلی ہی ان لوگوں میں جو آپ کے قریب قریب تھے جو آپ کے قریب قریب تھے ان میں آپ نے بالوں کو آپ نے کیا کیا تقسیم کر دیا قال پھر آپ نے کہا اہل شکل آخر دوسری جانب کے بال مونڈ دو فقالا تو آپ نے کہا عین ابو طلحا ابو تلا طلح کہاں ہیں فعتا تو آپ نے ان کو یہ دے دیے یہ کیا یہ بال اچھا ابو تلح کا آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا ابو تعلق کا آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا ابو تلا سے آپ کو چونکہ بہت پیار تھا ابو تعالیٰ سے آپ کو ایک محبت تھی اس فیملی سے انس بن مالک کی یہ فیملی ہے یعنی کہ ابو طلا کی جو وائف ہیں ان کا نام کیا ام سلیم تو ام سلیم جناب ان بن مالک کی والدہ ہیں اور ابو تعلق کی کیا ہیں وائف ہیں ام سلیم جو ہیں انس بن مالک کی والدہ ہیں کی لیکن انس کے والد مالک سے وہ جب نہیں رہے تو تب ام سلیم کی شادی ابو تعلح سے ہوئی تو ان سبن مالک اپنی فیملی کے بارے میں یہ باتیں جانتے ہیں تو اس لیے بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ابو طلحہ یعنی کہ جو ام اسلم کے شوہر ہیں ان کو خصوصی طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بال دیے اور پھر یہ بال جہاں بھی ان مالک کے پاس بھی پہنچے تھے یہ بال پھر کس کے پاس پہنچے مالک ابو تالا نے دے دیے ام اسلم کو اپنی وائف کے والے کیے اور ان سے جناب مالک کے پاس بھی پہنچے اور جناب انس میں مالک سے یہ بال محمد ابن سلیم تک پہنچے ہیں تو بر باب کیا تھا ہمارا یہ, یہ اٹھائیسواں باب تھا کہ باب حلق النبی اسلم شاہ رہو فی حجت ہی نبی علی سات السلام کا اپنے حج میں اپنے بالوں کو مونڈنا منڈوانا یعنی کہ تو مونڈنا منوانا یہ باب تھا اور اس میں یہ روایت آئی ہے جسے پتا چلا کہ آپ نے مینا میں پہنچ کے کنکریاں ماری اور پھر اپنے گھر میں آئے جو مینا میں تھا وہاں پہ جانور جیوا کیے اس کے بعد آپ نے سر کے بال مونڈے ہیں تو سر کے بال کب مونڈ سکتے ہیں دس تاریخ کو حاجی جو ہے وہ کب سر کے بال مون سکتا ہے یا سر کے بال کتروا سکتا ہے کب یہ کام کر سکتا ہے اس کے بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ کنکنیاں مارنے کے بعد حاجی جو ہے اپنے سر کے بال مونڈ لے اور اس کے بعد وہ حلال ہے حلال حاجی ہوگا دو دو کاموں کے ذریعے دس طریق کے کاموں میں سے دو کاموں کے ذریعے کون سے کام کنکنیاں مار لے سر کے بال مونڈ لے طواف کر لے ان تین کاموں میں سے دو کام کر لے گا تو اپنے سر کے بال تو وہ حلال ہو جائے گا کنکریاں مار لے یا سر کے بال مونڈ لے حلال ہے کنکریاں مار لے طواف کر لے حلال ہے دو کام کر لے تو حلال ہے اور جانور ذبہ کرنے کا ان امال سے کوئی تعلق نہیں ہے جن دو عمال کے ذریعے انسان ان کے حلال ہو جاتا ہے البتہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ موقع موجود ہے کہ صرف کنکریاں مار لینے سے ہی حاجی جو ہے وہ حلال ہو چکا ہے اور اب وہ کپڑے پہن سکتا ہے لیکن عام طور پہ جو موقف ہے علماء کے نام کا وہ یہ ہے کہ دو کام کر لینے سے کنکریاں مار لے طواف کر لے کنکریاں مار لے سر کے بال منڈوا لے اب وہ حلال ہے اس کے بعد باب نمبر انتیس یہ باب کیا باب الحلق و تقسیر و ان سر کے بال منڈوانا اور حلقے کروانا قتروانہ ان د تحلحل ہوتے وقت حدیث نمبر آٹھ سو گیارہ ایٹ ون ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخارک اور امام مسلم کا ع بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الوداع جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ ویت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے حجرت الوداع میں یعنی کہ یہاں اس باب میں مام کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سر کے بال منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے کتروائیں گے ہلکے کروائیں گے کیا کریں گے تو اللہ کے رسول نے کیا, کیا کیا ہے سر کے بال منڈوائے ہیں و فی اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی ایک روایت میں بخاری و مسلم کی کہ اننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم رحم المحلقین اے سر کے بال منڈوانے والوں پہ رحم فرما رحمۃ نازل فرما اپ نے ان کو دعا دی ہے قالو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحابہ کرام نے حج کرنے والوں نے جو ساتھ تھے و المقسترین یار رسول اللہ اور ان پہ بھی جنہوں نے بال قطروائے ہیں اللہ کے رسول یعنی کہ ان کے لیے بھی آپ دعا کریں اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے کال آپ نے کہا اللہ مرحم المحََقین اے اللہ ان پہ رحمت نازل فرما جنہوں نے سر کے بال منوائے ہیں کالو تو انہوں نے کہا جنہوں نے صحابہ کرام نے ولمقری نار رسول اللہ اے اللہ, اللہ کے رسول جنہوں نے بال قطروائے ہیں ان پہ بھی اعلی و المقثرین آپ نے کہا اور ان پہ بھی جنہوں نے سر کے بال کتروائے ہیں تو اور ایک اور حدیث ہے وہاں پہ آیا ہے کہ آپ نے یہ کہا تو اللہ مغفر للمحلقین اے اللہ جنہوں سر کے بال منڈوائے ہیں ان کے گناہ معاف فرما ان کی مقصد فرما تو دونوں چیزیں آپ نے کہی ہوں گی ایک دونوں چیزیں کہی ہوں گی ایک کا تذکرہ ایک حدیث میں آ گیا دوسری کا تذکرہ دوسرے حدیث میں آ گیا اس سے پتہ چلا کہ جو حج اور عمرے کے آخر میں سر کے بال منڈوائے گا اس مرد پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اللہ اس کی بخشش فرمائے گا اور جو کتروائے گا اس کے اوپر بھی رحمت نازل ہوگی لیکن اتنی نہیں جتنی اس کے اوپر جس نے سر کے بال منڈوائے ہیں کیونکہ آپ نے سر کے بال منڈوانے والوں کے لیے دعا تین مرتبہ کی ہے اور کٹوانے والوں کے لیے کتروانے والوں کے لیے آپ نے دعا ایک مرتبہ کی ہے اس کے بعد حدیث نمبر تیس باب اتاخیر و فرمی و نہلی کنکریاں مارنے میں جانور ذبح کرنے میں سر کے بال منوانے میں تاخیر کرنا ان کاموں کو لیٹ کر دینا یہ کیسا ہے حدیث نمبر آٹھ سو بارہ ایٹ ون ٹو قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا غنی بن عباس رضی اللہ عنہما انََََََََََ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ف ضبحی و حلقی و فقال اللہ حرج جناب عبداللہ بن نبا سے ویت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جانور ذبح کرنے کے بارے میں سر کے بال منوانے کے بارے میں کنکنیاں مارنے کے بارے میں و تقدیمی اور ان کاموں کو آگے پیچھے کر لینے کے بارے میں فقارت آپ نے کہا لا حرج ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو پتا چلا دس طریق کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے کہ دس تاریخ کے اعمال کیا ہیں جو حجی سر انجام دے گا سب سنت طریقہ یہ ہے افضل واجب نہیں سنت اور افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا کرے کنکریاں مارے اس کے بعد اپنے جانور زیبا کرے اس کے بعد سر کے بال منوائے یا کتروائے اس کے بعد مکہ پہنچ کے طواف کرے اس کے بعد اگر حج تمتو کر رہا ہے تو صفا ملوہ کی صحیح کرے اگر حج کنان کر رہا ہے حج افراد کر رہا ہے اور پہلے طواف کے ساتھ صفا ملوہ کی صحیح کر چکا ہے تو آج اس کے اوپر صحیح نہیں ہے اور طوافِ قدوم کے ساتھ پہلے طواف کے ساتھ اگر صحیح نہیں کی تھی تو وہ بھی آج صحیح کرے تو یہ ہے دس طریق کے اعمال کی ترتیب لیکن اس ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں نبی علی الات و السلام سے سوال بار بار ہوا دس تاریخ کے دن کہ ہم نے ترتیب کو آگے پیچھے کیا ہے ترتیب آگے پیچھے کر بیٹھے کر بیٹھے ہیں آپ کہتے رہے اف ولا حرت جو کام رہ گئے ہیں ان کو کرو اور کوئی گناہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کباعت نہیں ہے اگر دس تاریخ کے اعمال میں ترتیب واجب ہوتی تو آپ کہتے ٹھیک ہے جو کام رہ گئے ہیں ان کو کرو لیکن جو تم نے ترتیب آگے پیچھے کی ہے اس کا دم دینا ہوگا بکرا دینا ہوگا ایسی کوئی بات آپ نے نہیں, نہیں کہی تو پتہ چلا دس تاریخ کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے اور یہ موقف اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اگر دس طریق کے اعمال میں ترتیب واجب ہو تو کیا بنے گا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے پچیس لاکھ کے قریب حاجی ہوتے ہیں اب سارے کے سارے حاجی کنکریاں مار کے بیٹھ جائیں کس لیے قربانی کے لیے اب قربانیاں ہونے میں تو تین دن لگ جاتے ہیں اگر ہم کہہ دیں کہ ترتیب واجب ہے اس کا مطلب ہے سارے کے سارے حاجی کنکریاں مار کے بیٹھ جائیں اور جانور ذیبہ ہونے کا انتظار کریں کوئی تین دن تک انتظار کرے کوئی دو دن تک انتظار کرے اور جب تک وہ کام نہیں ہوں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے نہ بال کٹوائیں گے نہ طواف کریں گے نہ صفا مروا کی صحیح کریں گے تو یہ موقف ٹھیک نہیں ہے صحیح بات یہ کہ دس کے عامال میں ترتیب واجب نہیں ہے اسی حدیث کو آپ سے اندازہ لگا لیں کہ عبداللہ عباس کیا فرما رہے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا تقدیم و تاخیر کے بارے میں تقدیم کسی کام کو وقت سے پہلے کر لینا اور تاخیر وقت سے پہلے یعنی کہ جو ترتیب کے لحاظ سے جس کا وقت تھا اس سے پہلے کر لینا اور تاخیر جو ترتیب بنتی تھی اس سے اس کو کیا کر دینا لیٹ کر دینا تو آپ کہتے ہیں لا حرجہ کوئی عرض نہیں ہے اس کے بعد عجیب سے 813 813 تیرہ اس عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا عم بخاری, عم بخاری امام بخاری کا امام مسلم کامرآسی روایت ہے جناب عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی صحابی ہیں ان کے باپ عمر بن عاص بھی صحابی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ فی حج الوداع کے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ ٹھہرے فی حجرت الوداع حجت الوداع الودا کے موقع پہ کہاں ٹھہرے بی مینا کہاں ٹھہرے کن کے لیے ٹھہرے لن ناسی لوگوں کے لیے یسالونہ اس حال میں کہ وہ آپ سے سوال کر رہے تھے مسئلے پوچھ رہے تھے اسے بھی پتا چلا کہ حد کے دوران علماء کو چاہیے کہ اپنا علم لوگوں کو دیں مسئلے بتائیں ان کی رہنمائی کریں فجاءہ ردلن تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا فقالت اس نے کہا لم اشعر فہلقت قبل ان اذبہ مجھے پتا نہیں تو میں نے سر کے بال منڈوا لیے ہیں جانور ذیبا کرنے سے پہلے ترتیب کیا ہے سننے ترتیب کیا ہے میں نے پہلے گزارش کی تھی پہلے کنکریاں مارنا پھر سر کے پھر جانور زیبا کرنا پھر سر کے بال منڈوانے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہتے ہیں میں نے سر کے بال منڈوا لیے ہیں جانور زیبا کرنے سے پہلے فقال تو آپ نے کہا عز جانور ذیبا کرو ولا رجا اور کوئی ارض نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے فجا اہو آخر فجا آخر تو ایک اور آدمی آیا فقالت اس نے کہا لم اشور فن تو قبل مجھے پتا نہیں چلا تو میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے ان کو نہر کر لیا ہے داس تریق کے عمال میں سنت کے لحاظ سے پہلا عمل کون سا ہے کنکریاں مارنا اور انہوں نے پہلے کیا کیا ہے انہوں نے پہلے قربانی کر لی ہے اور کنکریاں بعد میں تو قال تو آپ نے کیا کہا ارمی ولا حرج کنکریاں اب مارو اور کوئی حرج نہیں ہے کنکنیاں مار لو کوئی حرض نہیں ہے فما ارن نبیو صلی الله عليه وسلم انشئی ان قدیمہ ولا اقرا اللہ قال افال ولا حرج نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی چیز کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوا قدما جس کو اس کی ترتیب سے پہلے کر لیا گیا ہو ولا اخیرا اور نہ ہی کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال ہوا جس کو اس کی ترتیب اور مقام سے لیٹ کر دیا گیا ہو اللہ خالا مگر آپ نے کہا افعال اپنا کام کرو ولا حرج اور کوئی حرج نہیں, نہیں, نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر بن عاص خلاصہ بھی بتا رہے ہیں کہ دس طریق کے اعمال آگے پیچھے ہوئے لوگوں نے آپ سے سوال کیا آپ نے ہر ایک کو یہی کہا ولا حرجا ولا حرجا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کباہت نہیں ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دس طریق کو حاجی تقسیم ہو جاتے ہیں کیونکہ ترتیب واجب نہیں ہے کوئی کنکریاں مار رہا ہے کوئی جانور ذبہ کر رہا ہے اور کوئی طواف کرنے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں حاجیوں کے آنے سے پہلے پہلے طواف کر لوں طواف میں رش ہو جائے گا وہ ادھر پہلے چلا جاتا ہے تو حاجی تقسیم ہو جاتے ہیں اور رش تقسیم ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور اگر ہم کہیں ترتیب واجب ہے تو یقیناً لوگوں کو ہم ایسی مشکل میں ڈالیں گے جو اللہ نے ان کے اوپر واجب نہیں کی یہیں پہ آج کے درس کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ شاء آئندہ درس شروع ہوگا حدیث نمبر آٹھ سو چودہ سے اور باب نمبر اکتیس سے آج یہیں پہ رکتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے لیے احادیث محبوب بنا دے اور ہمیں یہ علم ہمیشہ لیتے رہنے کی توفیق دے اس کے ساتھ ہمارے ایمان کو ہمارے دین کو تازہ فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری وقت میں ہماری زندگی میں ہمارے رزق میں برکتیں ڈالے و آخد عوانہ انی رب العالمین